دا کے اللہ کو ہر کسے تو چھپیا خاص ہے اور وہ او اللہ دے بارے فرمایا ہے. جی.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 میو چار یاد نے چار دے ہاتھ مالک دم اک ایک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 فخرحقیقت مظہر فخر محبوب رحمان، حضرت ہادینہ مغولانا خاجہ محمد سلیمان خان قد اللہ محمد کردہ مجھودہ باہر دکھار منعقب شریفہ شریفہ شریفہ برگی اکیسا دا وانا شدہ ما قدر دسترس خودی دار محمود فرمودہ اگر ہر مویمن کردر زبانی دتو رانم باہر جک داستان ہے کنا ممر درازی کارباری نباشد غیرز احمد جار رحم اللہ جی ہلاک دی زبردست کتاب کا حصہ ملفو زاد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 سیزرگ <سؤال> سب <سؤال>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 جہان تو جہان والے کتا دا کی پتا کی ماں پیٹے ماں پیٹ بچا کہ بچی فرشتہ جان رہا گائے ہویا کیونکہ کوئی بھی اللہ تو سوا نہیں ویک رحا نہیں جان رہا۔ دے سامنے کوئی بھی گائے کہ بعض مخلوق تو چھپیا باز دے ہے جی جنتخ جنتخرا رحدی فرشتے جی خدمت گزار وغیرہ سامنے سارا کچھ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 پیٹ میں کیا ہے فرشتے جان جی. غیبی ہے کرفارہ مطلق جڑا ہے چائے تعلق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 قرآن تدبیر کرنے تدبی فرش ترآن اللہ تعالی کا امر ہوں وہ اگو چلانے بے کوئی کہ صرف جان فرشتہ رکھے باقی کام ربط آئی فرشت نے مچھلی بارش والا اللہ ہی ایسی چیز کا اختیار کسی نو دے دے نا پورا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 بندہ این اختیار دی حالت اختیار اور میں أو ارادہ جہرا اللہ دردے پہلے او, او, او نہ ہو